فرمایا کل من علیہ فان جو بھی ہے اس زمین پر جو بھی مخلوقات ہیں سب فنا ہونے والی ہے رب کا وجہ رب بے قد باقی تو رہے گا صرف تیرے رب کا بوں تیرے رب کا چہرہ تو بہت بزرگی والا ہے اور بہت عظمت والا ہے اب یہ کہ اللہ کا چہرہ ہم کیا اس کو نہیں سمجھ سکتے آیات متشابہات میں سے ہوگا جو اس کا مفہوم سمجھیں گے وہ یہ ہے اللہ کی ذات باقی باقی سب چیز اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا سب فانی پوٹینشیل سب فانی ہے اپنے طور پر سب کسی کا وجود جو ہے اپنے بل پر قائم نہیں ہے اللہ جب تک قائم رکھے تو در حقیقت وہ خود اپنے بل پر قائم نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم رکھا ہوتا ہے کل من الحا فان اللہ باقی من بنک فان اللہ ہی باقی ہے باقی تمنگ فانی ہے اب کا وجہ کرام رب کو ماتو کا زبان یا سلح من سے سما وات و اللہ جو بھی ہیں آسمان اور زمین میں وہ سب اس کے در کے سوالی ہیں اسی سے مانگ رہے ہیں وجود بھی ملا ہے اسی سے حیات کسی کے پاس ہے دی ہوئی ہے اسی کی کوئی صلاحیت ہے تو دی ہوئی ہے اسی کی کوئی ذہانت ہے تو دی ہوئی ہے اسی کی روز کا رشت جو آ رہا ہے اسی کا آٹا کر ہر ایک سائل ہے جو سورہ محمد میں ہم نے پڑھا کہ تم سب فقراء ہو واللہ هو تم فکر آ تم سب کے سب محتاج ہو تمہارا وجود مستعار تمہاری حیات مستعار تمہیں علم جو دیا اس نے دیا جتنا دیا بھلا یو ہی تر اب شہین میں ہی تو تمہاری کیفیت ہوں منف سماواتے وہ اسی سے مانتا ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں کل وہ ہر دن ایک ایک شگل میں ہے اس کی ایک مصروفیت ہے یا میرے رب جی کی اشارہ ہے اسی بات کی طرف یو دب المر میں سما لڑوں جو الح تھی یومین کانا مکدار فصل میں ماتا ہوں دور امر ہے ایک دن کی تدبیر وہ کرتا ہے کیا کچھ کو آگے وہ ایک دن اس کا ہزار سال کا ہے اس میں کیا کیا ہونا ہے کس طرح سے ہونا ہے پھر وہ حکام کی تنفیس ہوتی ہے پھر اس کی رپورٹ ہے اس کو واپس جاتی ہے تو کل لگامن ہوا شان وہ کوئی ایک یوں سمجھیے کہ کوئی اسٹیٹک کوئی حقیقت نہیں ہے خود اس کی مصروفیات کل لگامن ہوا شان نئی شان کے ساتھ اس کا غمور ہوتا ہے فلا رب کا زبان اب یہاں پر کھل کر بات کی کہ تک زبان کیوں کہا جا رہا ہے ہم جلد ہی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بھاری قافلوں اے انسانوں کا قافلہ اور اے جنات کے قافلے ابھی جو ہے اس کائنات کو ہم نے چلایا ہوا ہے ابھی مہلتیں ہم نے دے رکھی ہیں وقت مقرر کیا ہوا ہے اجل مسمہ ہے اس کائنات کی بھی اور ہر قوم کی بھی لیکن امتن اجل ہر امت کے لیے بھی ایک اجل ہے ہر ایک فرق کی اجل ہے وہ سب ہے لیکن القریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے تمہیں اپنے پاس بلا دیں گے تم سے حساب کتاب لیں گے تم سے پوچھ گچھ ہوگی پب ائ اللہ رب تو اے جنات اور اے انسانوں کی جماعت ہو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا اور کن کن سنائیوں کا کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے یا معاشر الجن جن نے ون ان من تن مِنْ السماوات میں اختار لا تنفذون الا بسلطان اللہ ب سلطان فبی ائی آلہ رب من نار ونحاس فلا تنتصران فب ربات صدق اللہ <العزیم> کیونکہ اس سے پہلے آیت آ چکی ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا دو بھاری قافلے جو ہیں اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے ایک قافلہ انسانیت اور ایک قافلہ جو جنوں پر مشتمل ہے اب یہاں اس آیت میں آیت نمبر تینتیس میں براہ راست خطاب ہے اے گروہ جن اور اے گروہ انس یا مارشل جن ول ان اگر تمہارے اندر اشتطاعت ہے طاقت رکھتے ہو ان من ملاقتار سماوات والارض کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے دائروں سے قداروں سے تن تو نکل جاؤ لا تن الا نہ اللہ بسلطان نہیں نکل سکو گے مگر اللہ تعالی کی سر کے ساتھ یہ آئے تو مبارکہ مشکلات ان میں سے ہے پوری طرح ہم شاید ابھی نہ سمجھ پائیں جب تک کہ اور ہمارا علم جو ہے کائنات کے بارے میں کاسموس کے بارے میں اور علم بڑھ نہیں جاتا لیکن یہ کہ عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ انسان اور جن جو ہیں ایک حد تک ان کی رسائی ہے اس کائنات کے اندر اس سے آگے نہیں جیسے کہ آ چکا ہے میں پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جنات کے لیے غالب یہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے یہ پورا جو ہے یہ ان کی جولان گاہ ہے اس میں یہ جائیں جدھر جائیں چلے جائیں اس سے آگے نہیں انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر بھی جو بھی فاصلہ طے کرتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے لیے مشینیں ایجاد کر کے جہاں تک جا رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن اس پورے سولر سسٹم تک بھی ان کی رسائی ممکن نہیں ہوگی لیکن یہ کہ ایک گمان میرا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید جب آسمانوں اور زمین کی بات کرتا ہے تو وہ مراد ہوتی ہے کل کائنات کل یونیورس اور کل یونیورس کے کناروں سے نکل بھاگنا اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے معدوم ہو جانا یعنی یہ کہ جہنم میں پڑنے والے چاہیں گے کہ ہم معدوم ہو جائیں کاش کے جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ نشا میں فقہ فیدا جے نام کل بے شہید ان جے ناب کا اللہ الا اس روز انسان چاہیں گے کسی طرح زمین شک ہو جائے وہ اس میں دس جائے اور زمین اوپر سے برابر کر دی جائے یہ تو ہوگا یوم الحساب کو لیکن سوال یہ ہے کہ اختاری سماوات لفظ تمام آسمانوں اور زمین کس کناروں سے نکل بالنا معدوم ہونا یہ بھی بس میں نہیں ہے اللہ کے اذن سے ہی ہم بنے ہیں ہمیں وجود اٹا ہوا ہے اور اللہ ہی کا اختیار ہے جو ہمیں معدوم کر سکتا ہم لاکھ چاہیں کہ معدوم ہو جائیں معدوم نہیں ہو سکتے یہ بھی ہماری اختیار سے باہر ہے ازن رب ہی ہو تو ہم معدوم ہوں بغیر اذن رب یہاں پر ویسے جو اللہ ب اللہ کا حکم اللہ کی مرضی اللہ کی صنعت جس اس طرح کی کوئی بات ہے اگرچہ عام طور پر ماتمو سمجھی گئی جو پہلے میں نے بتایا میرا گمان یہ ہے اللہ عالم بہرحال مشکلات القرآن میں سے ہے ہم آئیے آلائے رب کو ماتو قرض تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور کن کن سناڑیوں اور کاریگریوں اور کن کی قدرتوں کا انکار کرو گے یورسن والے کمار شواز نارین تم پر پھینکے جائیں گے شولے بھڑکتے ہوئے آگ کے ورنہ ہاتھ سن کر دھواں ملا ہوا وہ آگ جس میں کہ دھواں ملا ہوا ہو فلا تن تصے تو تم بدلا نہیں لے سکو گے پبھی ائی علاب کو ماتان فن شکتی جب آسمان پھٹ جائے گا فکانت وردت کا تو ایسے ہو جائے گا گلابی رنگ کا جیسے کہ تیل کی ہوتی ہے جب تیل کو صاف کیا جاتا ہے تو اس کے نیچے لکڑے چھٹ رہ جاتی گلابی رنگ کی پب ائی رب کو مارت کا زبان پیا انسو والا جان تو اس روز کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کے گناہوں کے بارے میں نہ انسانوں سے نہ جنوں سے اللہ تعالی پوچھے گا حساب کتاب بھی ہوگا لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ہر ایک کے چہرے پر لکھا ہوگا اس کا الجام بال انسان والا نف سے ہی بسی رہا چنانچہ کئی جگہ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے میدان قیامت میں جب لوگ کھڑے ہوں گے کچھ لوگوں کے چہرے تر تازہ ہوں گے کچھ لوگوں کے اوپر مردنی چھائی ہوئی ہوگی جس کی مثال بہترین ہوتی ہے ہائی سکولز کے اندر ہر سال جب ڈکلیئر کرتے ہیں امتحان سالانہ امتحان کا نتیجہ تو جب کھڑے ہوتے ہیں طالب علم سننے کے لیے تو بعض لوگوں کے چہروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ فیل ہونے اس لیے کہ انہیں معلوم میں لکھ کر کے آئے تھے. باہ کے چہرے ترو تازہ ہوتے ہیں انہیں اگر فکر ہوتی تو اس کی کہ میں فرسٹ آتا ہوں یا نہیں آتا بس اس کی تشویش ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ انہیں کوئی اندیشہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ فیل ہو جائیں گے جان پوچھا جانا ضروری نہیں ہوگا کسی سے بھی نہ جن سے نہ ان سے ان کے گناہ کے بارے میں پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے چہرے ان کے اترے ہوئے ہوں گے انہیں تو معلوم ہوگا المجرمون ابھی سیما ہوں فیوخت و و نقدام پھر ان کو پکڑا جائے گا ان کی پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے یعنی ہر ایک کو کوئی فرشتہ جو ہے وہ ادھر سے اس کی پیشانی کے بال پکڑے گا اور ادھر سے اس کی پکڑ کر ٹاس کرے گا اسے آدھا ربر کمار تو قزے بال ہاں نہیں جہنم النتی وہ بے مجرمون جب پھینکا جائے گا اسے جہنم یہ ہے وہ جہنم جس کو جھٹلاتے رہے تھے وہ لوگ جو جھٹلانے والے تھے ہاتھ ہی جہنم التیم بےحل مجرمون جسے مجرم گناہگار جھٹلاتے رہے جو مون بینا وہ بہنا ہم آن اب وہ چکر لگاتے رہیں گے اس آگ سے نکلیں گے پانی پینا چاہیں گے تو پانی کھولتا ہوگا ہم آن کھولتے پانی کے اور اس آگ کے درمیان فبح علی رب کو ماتو اب یہ تو اہل جہنم کا انجام ہے جو یہاں بیان ہو گیا جہاں جنتیوں کے انجام سے پہلے ان کا بیان ہے سورہ واقعہ میں پہلے جنتیوں کا بیان آئے گا اور پھر اہل جہنم کا بیان آئے گا ترتیب اکسی ولے منخواب مقام رب بھی جنتان اور جو بھی اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا لرزا لردہ اترتا رہا اس کے لیے دو جنتیں ہیں یہ دو جنتیں کیوں کہی گئیں اس کے لیے جو توجہ میری سمجھ میں آئی ہے اس میں مجھے خاصا اطمینان ہے ان ہے کہ جنتیں جو جنوں کے لیے ہوں گی وہ علیحدہ جنت ہے انسانوں کے لیے علیحدہ ہے لائف باتیں دونوں کے ساتھ ساتھ جدا ہیں دونوں کے ذوق جدا ہیں دونوں کے مذاق جدا ہیں لہذا ایک جنت ہے کہ جو انسانوں کے لیے ہے اور ایک جنت ہے کہ جو جنات کے لیے ہے ایک ہی طرح کی چیزیں ان دونوں کے لیے پلیزنٹ اور ان دونوں کے لیے جو ہو سکتی ہیں مسرت اور سرور آمیز وہ اس طرح کی نہیں ہو سکتی ان کے تقاضے مختلف ہوں گے تو لمن خاص ہے جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے جنتیں فراہم کر دی اللہ نے وہی تصدیح تصدہ ہے کیونکہ یہاں جنوں اور انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے مسلسل یہ جو جنتان ہوں گی یہ ابتدائی جنتیں جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے اس کے بعد دو اور جنتیں ہوں گی تو جنتیوں کے دو درجے ہیں ان میں جنات بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گے تو چار ہو گئے کم تر درجے کے جنتی انسان اور جن دو اور برتر درجے کے جنتی انسان اور جن دو تو دو, دو دو چار تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں چار جنتوں کا ذکر ہے پہلے یہ کم تر درجے کے جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے بھلے ملخاف و مقام رب ہی جنتان فبی آلہ رب کو افنان اس کی بہت سی شاخیں ہوں گی اس جنت کی فب عئی آلہ رب کو فیہما عینان تجریان ان دونوں میں چشمے ہیں اب عینان ایک, ایک ایک جنت میں ایک ایک چشمہ ہے کہ بہرائے فبی الا رب کو ما تزبان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھپ لاؤ گے فیمل لفا کے حتی زوجان اور ان دونوں میں ہر طرح کے جو میوے ہیں ان کی دو دو قسمیں ہیں جوڑے پبے ائی آلائے رب کو ماتو قصبان متقین آروشن بتا لوہ مبر کنگ وجنل جنت دان اور وہ وہاں تکیا لگائے ہوں گے سہارا لگائے ہوں گے ایسے فرشوں پر کہ جن کے استر بنے ہوئے ہوں گے گاڑے ریشم کے استر ہوں گے گاڑے ریشم کے تو جو ان کا اصل جو اوپر کا حصہ ہوگا وہ کس شہ کا ہوگا بولا کہ وہ تمہارے تصور سے باہر ہے وجنل جنت ندان اور دونوں جو باغ ہیں دونوں جنتوں کے ان کے جو پھل ہیں میوے وہ جھک رہے ہوں گے نیچے کو تاکہ آرام سے جنت جو ہے جو چاہے حاصل کر لے خب آئیے رب کو ماتو قرضے باز فی ہندرات ان جنتوں میں ہوگی وہ عورتیں جن دن کے نگاہیں نیچے جی ہوئی ہوں گی عورت کے اندر شرم اور حیا جو ہے اس کا خاص دیور ہے یہ خود اس کے حسن کا ایک حصہ ہے تو نگاہوں کا نیچا ہونا یہ اصل میں حیا اور شرم کی علامت ہے نیچے نگاہ والی لمی اپنی سننا یوں سن کپل ہوں والا جان ان کو چھوا نہیں ہوگا اس سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ جن نے ان سے پہلے یعنی ظاہر بات ہے کہ جو جنوں کی جنت ہے اس میں ان کی مناسبت سے ان کے لیے بیویاں ہوں گی اور جو مردوں کی انسانوں کی جنت ہے ان کے لیے ان کی مناسبت سے ہوں گی اور وہ جو ہوں گی جو جنت جنوں جن کی ہے ان میں جو بھی ان کے لیے گی ان کی بیویاں انہیں بھی کسی جن نے پہلے چھوا نہیں ہوگا اور اسی طرح انسانوں کے لیے جو جنت ہوگی اس میں جو ان کو بیوریاں دی جائیں گی وہ کسی انسان نے کدے نہیں چھوا ہوگا فبے ائی آلائے رب کو ماتو کر وہ جو ہوں گی بیویاں دی جائیں گی ان جنتوں میں وہ ایسے ہوں گی جیسے لال اور مونگے فب ائی آلائے رب کو ماتو کیا احسان کا بھلائی کا کا بدلا احسان اور بھلائی کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے احکام کی پابندی میں جو جو کچھ بھی انہوں نے محنتیں کی کوششیں کی اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا بدلہ انہیں دینا ہے انہیں صورتوں میں وہ بندو نے ما اور ان سے پرے دو جنتیں اور ہیں اب اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں پہلی جنتیں کن کی ہیں دوسری جنتیں کن کی ہیں اس لیے کہ اس کے لیے دو الفاظ جو آئیں گے سورہ واقعہ میں آئیں گے کہ ایک اصحاب ال یمین ہے اور ایک مقربون ہے ایک وہ ہے جو آگے اللہ کے بہت ہی مقرب بارگاہ ہو جاتے ہیں الاقل المقربون اور ایک وہ ہے کہ جو دہنے والے ہیں اور ایک ہے شمال والے تو ایک تو ہے بنیادی یہ گمراہ تھے یہ جہنمی یہ نیک تھے اور یہ جو ہے جنتی ہیں لیکن ایک ہے بہت آگے والے فرصاب صابق الاقل مقرب وہ لوگ جو آگے نکل جانے والے ہیں وہ جو بلنتر نیتوں والے ہیں بلندر مقامات والے ہیں جیسے کہ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا بسابقن المہاجرسار وزین تبا صاحب تو دو درجے ہو گئے تھے تو اس طرح یہاں پر جو میرے نزدیک پہلی جنتوں کا تذکرہ جو ہے وہ در حقیقت ہے جو کم تر جنتی ہے اصحاب الیمین اور اب جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے جنت ان کی کہ جو مقربین بارگاہ ہے سابقین و ملدون حما جنتار اور ان دونوں کو پرے اور دو جنتیں ہوں گی پب ائی علا رب کو یہ بھی دو ہوگی ایک جنات کے لیے اور ایک انسانوں کے لیے مدھامتان بڑے گہرے سبز رنگ کی جنتیں ہوں گی سبز کا ہی جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے گہرا سب سیاہی ماہر سب اتنی گہرا سم ہو کہ سیاہی ماہر ہو جائے یہ میں ابھی ریئرز کروں گا اس کی خاص پس منظر ہے پب ائی علا رب کو مات قزے باغ اس میں دو چشمے ہیں ابلتے ہوئے فب ائی علیہ رب کو ماتان <تُكَزَّبَان> فی حما فاکحت ان نقل ان و رومان اس میں میوے ہیں کھجورے ہیں انار ہیں فب ائی آلائے رب یہ یوں سمجھیے کہ ایک تو ہے خالص عربی ذوق اور عرب کا جو ایک خاص ماحول تھا اور خاص طور پر عرب کا وہ علاقہ جس میں قرآن نازر ہوا ہے حجاز پہاڑی علاقہ ہے اس میں جب آتے تھے چشمے اور جب بیٹھ جاتی تھی وادیاں تو ابلتی ہوئی پہاڑی چشمے جیسے ہوتے ہیں پہاڑی نالے تو ان کے اندر جوش و خروش ہوتا ہے اور دوسرے کے وہاں پر جو باغات ہوتے تھے کھجور کے درخت اور وہاں پر وہ سبزی جو رنگ ہے ان کی ان کا وہ سبزی مائی گہرا اور اسی کے اندر پھر جو شاؤں ہے تو جو ان کا تصور ہے ایک عربی ذوق ہے ایک ادبی ذوق ہے وہ اجمی ذوق ہے جو پہلے بیان ہوا ہے عربی ذوق ہے جو اب بیان ہو رہا ہے فیحما فاقی ہتم و اب یہ چیزیں جو ہیں یہ عرب کے اندر کھجورے ہے انار ہے فلاب کمات فی ہن خیرات اس میں ہوں گی بہت ہی اچھی عورتیں نہایت خوبصورت فب عئی عالائے رب کو ماتان حورم مقصورات فرق اب یہاں ہور کا لفظ آیا پہلے میں نہیں آیا ہے پہلے میں یہ تو آیا ہے فی ہن قاس رات و تر لبیت میں سننا انسن قبل والا جان لیکن لفظ ہور یہاں آیا ہے اسی کو نوٹ کریں گے کہ سور واقعہ میں بھی ایک کے ساتھ حور کا دم جائے گا دوسرے کے ساتھ نہیں مقصورات فی فرخم اب یہ بھی عرب پس منظر ہے خیموں میں رہنے والے وہ ہور وہ ہورے کہ جو خیموں میں روکی رہنے والی ہوں گی لاہج بات ہے کہ وہاں پر تو عام طور پر شہر بہت کم تھے پورے عرب کے اندر حجاز کے اندر بہت کم جو عام طور پر جو آبادیاں تھیں وہ خیموں میں خیموں میں روکی رہنے والی بکرنا بلوت کلنا تبر, تبر جاہلی تک وہ شم محفل نہیں بنتی بلکہ وہ چراغے کھانا بنتی ہور فب آل ربات لمیت میں سننا ان سن قبل ولا جان نہیں ہی انہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے یہ ان دونوں کے میرے نزدیک اللہ دیا جنات کی جو جنت ہے ان میں جو ان کے لیے عورتیں اور بیویاں فراہم کی جائیں گی انہیں کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے اور جو انسانوں کے لیے جنت ہوگی وہاں جو انہیں بیویاں دی جائیں گی اور ہورے دی جائیں گی انہیں کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا پب ایلہ رب کو مات عَلَى بان متقین اعلی رف وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سب مسجدوں پر اور بڑے قیمتی نفیس بچھونے پر بے رب کو ماتو تبارہ کسم و رب جلال ول بہت بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو بہت دل جلال بڑائی والا ہے اور اکرام عظمت والا ہے اب اس میں آپ نے دیکھا نبی رسول کتاب کسی کا کوئی تذکرہ نہیں اللہ اور آخرت جنت اور دو باقی اللہ کی کریٹو جو اس کی ایکٹیویٹی ہے آیات افاقی آیات انفسیہ تذکیر میں آل اللہ ان کا ذکر ہے تو منفرد ہیں یہ صورتیں دونوں اس اعتبار سے اور جوڑا ہونے کے وہ نسبت آپ کو بڑی دماع نظر آئے گی اس میں وہ مضامین جو یہاں آئے ہیں ایک ترتیب سے یہاں اس کی اکسی ترتیب سے بارک اللہ لی و لکم فکر عالع عظیم و نفا علی ویا کو و, و حکیم